قرآن پاک کی نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک پاک سیکھنے کے لیے اور علوم حاصل حضرت حضرت کرنے لئے لئے فکر مدینہ لئے کی تعداد پانے کے لیے سورت الملک ملک کے تلاو لابنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بال الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلام عال سید المرسلین. اما بعد فاؤد بلّہ من شیطان الرضیم بسم الله الرحمن الحیم صلاس اللہ حبیب صلا یا نور مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان میں موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک مطالعہ کا ایسا کلام ہے جو کہ رشت و ہدایت اور علم و حکمت کا انمول خزانہ ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سیکھیں گے اور اس پڑھنے سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر من تعلم القرآن و علامہ یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سکھا اور دوسروں کو سکھایا آل قرآن آل مجید فرقان حمید ہمیں کس طرح پڑھنا ہے اس کے بارے میں خود ہمیں قرآن ارشاد فرما رہا ہے چنانچہ پارہ نمبر انتیس سورہ مزمل کی آیت نمبر چار میں ارشاد ہوتا ہے قرآن ترتیلا میں آقائے نحمد عظیم المرکت عظیم المرتبت پروان شمائرسالت مجھ دید دینوں ملت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعر افاق ترجمہ قرآن کمز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ فرماتے ہیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو مولا علی مشکل کشا علی مرتزہ کرم اللہ تعالی وجل کریم کسی نے عرض کی اے علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ترتیل کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترتیل یہ ہے کہ حروف کی تجوید کو جانا جائے کہ تا اور تو میں کیا فرق ہے سا سین اور سعود میں کیا فرق ہے زال زا اور و میں کیا فرق ہے بود اور دال میں کیا فرق ہے آف اور کاف میں کیا فرق ہے اور معرفت الوقوف کہ کس طرح کہاں وقف کرنا ہے اور کس طرح وقف کرنے کے بعد اگر ملا کر پڑھنے کی حاجت ہو تو کس طرح اسے ملا کر پڑھنا ہے الحمد للہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دعوت برکاتم لالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد تا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدن انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے الحمد للہ ان کاموں کا عادی بننے کے لیے امیر علیہ سنت نے بارہ مدنی کام عطا فرمائے ہیں ان بارہ کاموں میں سے پانچ مدنی کام یہ روزانہ کے ہیں اور انہی کاموں کے اندر سے ایک کام مدرسۃ المدینہ بالغان ہے مختلف مساجد میں روزانہ بعد نماز حصار ہاں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترکیب ہوتی ہے جن میں سنگ بھائی صحیح مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم سیکھتے ہیں دعا یاد کرتے ہیں نمازوں اور سنتوں کی تعلیم یہ مفت حاصل کرتے ہیں اور الحمدللہ جہاں پر یہ سلسلہ اسلامی بھائیوں میں جاری ہے وہ الحمد بشمول پاکستان دنیا کے مختلف ممالک میں گھروں کے اندر تقریباً روزانہ ہزاروں مدارس بنا مدرسۃ المدینہ برائے بالغات بھی قائم کیے جاتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق میں بیان فقط باب المدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کے 1317 مدرسے تقریباً روزانہ قائم ہوتا ہیں جن میں 12,017 اسلامی بہنیں قرآن پاک نماز اور سنتوں کی مفت تعلیم پاتی ہیں اور دعاں یاد کرتی ہیں اور الحمدللہ عزوجل تملیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے اندرون و بیرون ملک حفظ و ناظرے کے بھی لا تعداد مدارس بناام مدرسۃ المدینہ قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر اس سلسلے کو ملازہ کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں انشاء اللہ آج ہم پہلا سبق لیں گے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلا سبق اور ہم جو روزانہ کے اسباق پڑھیں گے وہ ہم دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے جو مدنی قاعدہ شائع کیا ہے اس سے ان تبارک و پڑھا کریں گے <تصفح> اس مدنی قائدے کو الحمد للہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے تجربہ کار اساتذہ کرام نے قرآن پاک کو آسان انداز میں سیکھنے کے لیے اسے مرتب کیا ہے اور مدنی قاعدہ میں چھوٹی اور بڑی عمر کے طلبہ و طالبات کے لیے تجوید کے بنیادی قواعد بھی حت الامکان آسان انداز میں پیش کیے گئے ہیں تاکہ مدنی مننے مدنی بھی اور اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی آسانی سے درست قرآن پاک پڑھنا یہ سیکھ جائیں اور جیت قرآن حضرات نے ان میں تجویز کے حوالے سے بہت احتیاط کے ساتھ مدنی قاعدے پر نظر ثانی فرمائی ہے تو ان شاء اللہ اس ہم قاعدہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے کہ ہم نے تو کئی مرتبہ قرآن مجید فرقہ نے حامید پڑھ لیا ہے اب ہم قائدے سے پڑھیں تو دیکھیے کسی بھی چیز کو پختہ کرنے کے لیے اس کی بنیاد مضبوط بنانی ضروری ہے عمارت اسی وقت مضبوط ہو چکی جتنی زیادہ اس کی بنیاد مضبوط ہوگی انشاءاللہ اللہ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہو گئی اور ہم نے تلفظ کے ساتھ قاعدہ صحیح پڑھ لیا تو قرآن مجید فرقان حمید ترتیل کے ساتھ ہم آسانی سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تو اگر آپ بھی مدنی قاعدہ جو مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر ان کے پاس مدنی قاعدہ ہے تو کھول لیجئے اور اسے اگر نہیں ہے تو اسے آپ مقتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل فرما لیجیے گا سے خبر شروع کروں دو باتیں انتہائی ضروری سماعت فرما لیجیے پہلی تختی کا نام ہے حروف مفردات حروف مفردات تو حروف مفردات انہیں حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد انتیس ہے کتنی تعداد ہے ان کی انتیس, انتیس, انتیس, انتیس, انتیس, انتیس, انتیس تیس میں ایک کم یہ انتیس ہیں تعداد میں اور ان حروف تحجی کو تجوید و کراس کے مطابق عربی لہجے میں ہمیں ادا کرنا ہے اردو تلفظ سے پرہیز کرنی ہے کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا نشان ہے کہ قرآن مجید فرقار حمید کو عربی لہجے پر پڑھو لہذا جس طرح غلط پڑھا جاتا ہے بے تے فے خے تو, زوے تو اسے غلط نہیں پڑھنا بلکہ درست پڑھنا ہے ان شاء اللہ ابھی آپ پڑھیں گے آپ کو آ جائے گا یہ درست طریقہ پڑھنے کا تو ان جل میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں اسے پڑھنا شروع کیجئے اپنے بچوں کو جو مدنی چینل پہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں انہیں بچوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیں وہ بھی ان شاء آپ کو پڑھتا ہوا دیکھیں گے مدنی چینل پر اس سلسلے کو دیکھیں گے وہ بھی ابھی بچپن سے ہی انشاءاللہ شاء کے ساتھ قرآن بات پڑھنا سیکھ جائیں گے ان شاء اللہ پڑھیے بسم اللہ با تا سا جیسا کہ آپ نے سنا بے تے سے نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے با تا سا اب یہ جو لفظ سا ہے لفظ سا اور اس کے علاوہ دو اور لفظ ان حروف تہجیب میں شامل ہیں وہ ہے زال اور وی ان شاء اللہ تعالی آپ آگے پڑھیں گے ان تینوں حروف کو پڑھتے وقت زبان کی نوک یہ دانت کی نوک سے ٹکرائے گی اگر یہ دانت کی نوک سے نہیں ٹکرائے گی تو یہ لفظ درست ادا نہیں ہوگا یعنی اس میں سیٹی نکلے گی اور ہمیں ان تین لفظوں میں سا زال اور ز اس میں سیٹی نہ نکلے اس کا خیال رکھنا ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ مجھے دیکھیں انشاءاللہ شاء کے اکیلے بہت آسانی ہو جائے گی پڑھیے سا, سا, سا, سا, سا, سا مطلب یہ چینل پر جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی دوہرا ہے جی آپ ایک شاید فرمائیے دوبارہ دیکھیں میں آپ کو پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیے سا ایک دفعہ اور کوشش کریں دیکھیں زبان کو دانت کی نوک پہ رکھ کر ماشاء ماشاءاللہ سبحان لگے ماشاء ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے بہت اچھی کوشش فرمائی اور اس لفظ کو درست ادا کیا ہے تو ان کے لیے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی کا رسالہ احترام مسلم اور یہ ایسا رسالہ ہے اس رسالے کو پڑھ کر الحمد للہ ایک غیر مسلم نے ایمان قبول کر لیا الحمد للہ وہ مسلمان ہو گئے احترام مسلم یہ رسالہ ہے یہ انہیں تحفے میں پیش کرتے ہیں اللہ کہہ لیجیے تو دوبارہ سب مل کر پڑھ دیجیے سا جی ہا حلق سے آواز جیسا کہ ہاں سن چکے ہیں کہ ہائی یہ درست نہیں ہے بلکہ درست کیا ہے ہا خال جیسا کہ آپ سن چکے کہ سا کے ساتھ ساتھ یہ بھی لفظ ہے زال کہ جسے پڑھتے وقت زبان کی نوک دانت کی نوک سے ٹکرائی تو میں پہلے پڑھاتا ہوں اس سلسلے کو دیکھنے والے بھی ہمارے ساتھ پڑھیے اب زال دوبارہ ایک دفعہ زال زال دیکھیے زبان کو دان کی نوکر لگے ان درست ہو جائے گا ماشاء اللہ سبان لگے گا چلو ہمارے اسلامی بھائی نے بھی اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے بہت کوشش فرمائی ان کے لیے امیر کا رسالہ اس طرح پورس ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی تو بڑھیا زال ری شی سد بدھ سد بدھ پ یہاں تک پہنچ کر دو باتوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے تو وہی وہ بات کہ جو آخری لفظ پڑا ز اسے پڑھتے ہوئے زبان کو دانتوں کی نوک سے ٹکرائیں گے پڑھیے ری آپ سنائیے راشاء اللہ عدالت کیسے تھے سبال لگے اللہ اچھا اب یہ جو چاروں لفظ جو ابھی لا آخری میں نے پڑھے سعد دو اور وا ان میں جو عمومی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر واؤ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یعنی کس طرح پڑھا جاتا ہے سواد دواد توا زوا اور دعد کو کوئی بعض زواد بھی پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ تلفظ درست نہیں ہے عربی جو تلفظ ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے جیسا کہ ہم سن چکے ہیں تو اس کے اندر واؤ نہ ہو کیونکہ یہ غلطی عموماً پائی جاتی ہے تو اسے اس درست کرنے کے لیے تھوڑی سی اس کی مشق ہم کر لیتے ہیں پڑھئے سعود بھ مطلب چینل پر اس سلسلے کو دیکھنے والے اسکامی بھائی اور اسکامی بہنے بھی دوڑے ہیں سور د یہ چاروں الفاظ آپ سنائیں گے سو اس میں جو آپ نے پہلا لفظ رکھے اس پڑھا نیسرف زیادہ دہرائیے پڑھیے سور پ راشاء اللہ ماشاء اللہ سبھان نہ کر دیجیے آئین رائ یہ ایک کاف موٹا پڑھنا ہے ٹھیک काफ اب جو کاف یہ باریک بتلا پڑیں گے کافی اب دونوں کا فرق رکھتے ہوئے دونوں کو ساتھ پڑتے ہیں آپ یہ دونوں لفظ ایک دفعہ سنائیے ماشاء ماشاءاللہ بہت اچھا انداز سبحال لگے تھے دیجئے ان کے لیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مزید استقامت اور برکت کا فرمائے مزید پڑھیے لام نیم نو ہمد اللہ آپ نے پہلی تختی حروف مفردات کی یا آپ نے پڑھ لی جس, جس میں آپ نے ایک جو بات آج سماپت فرمائی وہ یہ ہے کہ سا زال اور رو ان تینوں کو پڑھتے وقت زبان کی نوک یا دانت کی نوک سے ٹکرانی ہے اس لفظ ان تین الفاظ کی ایک دفعہ دوبارہ ادائیگی کر لیتے پڑھیے سا راشاء ماشاءاللہ دو لفظ آپ نے سیکھ پڑھے ایک لفظ جو آخری نا اس میں ابھی سٹی کی کہیں سے آواز نکل رہی ہے تو دوبارہ پڑھیے راشاء اللہ ماشاءاللہ اللہ سبح اللہ اچھا اس کے علاوہ جہاں پر آپ نے انتیس حروف کو پڑھا تو اس کے اندر سے سات حروف ایسے ہیں ان انتیس میں سے سات حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں اور انہیں حروف مستالیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں حروف مستالیہ آپ آپ خاموش ہیں حروفیہ حروف مستالیہ یہ آپ گھبریں انشاءاللہ ان شاء اللہ یہ ان شاء اللہ آئندہ جو اسفاق ہوں گے اس میں بھی ہم سیکھتے رہیں گے لیکن یہ چونکہ ابتدائی ایک بات ہے تو سے آپ نے یاد بھی انشاءاللہ آئندہ کے سلسلے میں میں آپ کو یہ یاد کرواؤں گا کہ یہ حروف مستعلیہ ہم آئندہ کے سلسلے میں یاد کریں گے صرف اس وقت پہچان کی خاطر اسے تو جی یہ کون سے حروف ہیں حضور حروف مستعہ ما ماشاءاللہ اللہ ہمارے اسٹائن بھائی نے الحمدللہ عزوجل یہ اسے کتنا صحیح انداز سے پکارا تو شیختری کامیر سدت کا بڑا ہی انتہائی زبردست رسالا مسجدیں خوشبودار رکھی سباللہ. یہ ہمارے اسٹائن بھائی کو تحفظ سبھالنا گر ماشاء اللہ یہ حروف ہے مستعلیہ یہ کتنے حروف ہیں کتنے حروف ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ ہے خو سو وئی قوف تو میں نے دوہرا دیا ہے انشاءاللہ شاء جو سلسلہ ہوگا اس میں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ میں سے یاد کریں گے اور ایک اور بات بھی جو آئندہ سلسلے میں یاد کی جائے گی لیکن میں اسے اجمالی طور پر چونکہ اس کا ذکر پہلے سبق میں ہے یہ کر دیتا ہوں کہ ہونٹوں سے صرف چار حروف ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے صرف چار حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ ہیں با فا میم اور وا پڑھیے با با, با دیکھیے اس میں ہونٹ ہلے نا پڑھیے فا میم وا وا یہ چار حروف کے اندر جو ہے نا وہ ہونٹ ہلیں گے اس کے علاوہ باقی حروف پر ہمیں ہونٹ نہیں ہلنے دینا انشاءاللہ اس کی مزید ہم مشق کرتے رہیں گے تو اب آئیے اس سبق کو آخری میں ایک دفعہ دوہراتے ہیں تو جی پہلی اس کی ستر آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم علی جی ماشاء اللہ سبالا کے نام اس کی دوسری ستر آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا خو ماشاء دال زال رو یہ جو آپ نے زال پڑھا اسے دوبارہ اگر دوہرا ہے تو زال ماشاءاللہ ماشاء اللہ اس کی اس کے بعد والی حضرت آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زا سین شین سعد داد یہ جو آخری لفظ تھا نا تو انشاءاللہ شاء اللہ تو زبان کی جو کروٹ ہے اس کو انشاءاللہ دانتوں سے لگائیے تو اوپر کے دانتوں سے سائڈ سے تو یہ لفظ اصل ہو جائے گا داد آپ پڑھیے داد داد داد لگا دیجیے ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ اس کے بعد والی حضرت آپ پڑھیے ماشاء اللہ سبح لگے گا آپ لم ن آخری سطر حضرت آپ پڑھیے وسیم واؤزہ ماشاء اللہ الحمد للہ آج ہم نے پہلی تختی اسے پڑھ لیا ہے اور ان شاء اللہ اجزا اس پہلی تختی کے اندر جو ہم نے باتیں یاد رکھنے کی تھی وہ آپ کو دوہرا دی کہ سا زال اور غرتے وقت زبان کی نوک ڈان سے پڑائی ہے ان شاء اللہ کل بھی اس سبق کو آپ پڑھتے رہیے یاد کرتے رہیے دوسروں کو بھی بتاتے رہیے جس سلسلے کو ملازہ فرما رہے ہیں مدنی چینل پر وہ بھی اسے پڑھتے رہے ہیں ایک دوسرے کو سناتے رہیں تو ابھی میں وقفہ دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے اسلام بھائی ایک دوسرے کو یہ سبق سنا دیں تاکہ سبق اور اچھے انداز کے ساتھ یاد ہو جائے آپ عزت ان کا سن لیجیے آپ عظرت آپ کے برابر والے بھائی کا سماپت کیجئے جی. آپ ایک دونوں کو سنائیے ماشاء اللہ آپ عضرت آپ سنیے ان کا ماشاء اللہ آپ عضرت ان کا سنائیے آپس میں دوہرائیے عزر آپ دوہرائیے ایک دوسرے آپس میں دوہرائیے علیہ وسلم ان شاء اللہ علی وصحبه تبارک و تعالیٰ اب اختتام پر انشاء اللہ فیضان سنت سے درس ہوگا جو ہمارے مدنی میں شامل ہے ان شاء اللہ مدنی چینل پر سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو ملازہ کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ہو سکے روزانو بیٹھ جائیے اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ در سنیے لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے ایک مرتبہ دو شیتین میں ملاقات ہوئی ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا جبکہ دوسرا شیطان دبلا پتلا موٹے نے دبلے سے پوچھا بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو اس نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے یار یہ تو بتاؤ تم نے بہت جان بنا رکھی ہے اس میں کیا راز ہے موٹا بولا میں ایک ایسے غافل شخص پر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا پڑتا لہٰذا میں اس کے ان تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں یہ راز ہے میری صحت مندی کا مجھے میٹھے اس کائیں بھائیوں اس شکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں میں شیطان کی شرکت سے حفاظت اور و برکت برکت کے طلبگار ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں بس صورت دیگر ہر فعل میں شیطان لائن شریک ہو جائے گا شیطان کی کثیر اولاد ہے اور ان کی مختلف کاموں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں علامہ اتنے حضر افقلانی قلع کرتے ہیں کہ امیر البین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد نو ہے نمبر ایک زلیتون یہ بازاروں میں مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے دوسرا وسیل یہ لوگوں کو ناکہانی آفات میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے نمبر تین لقوس یہ آتش پرستوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں پر مقرر ہے نمبر چار اعوان یہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے نمبر پانچ حفاظ یہ شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے نمبر چھ مرہ یہ گانے بجانے والوں پر مقرر ہے نمبر سات مسبت یہ افواہیں عام کرنے پر مقرر ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر افواہیں جاری کروا دیتا ہے اور اصل حقیقت سے لوگ بے خبر رہتے ہیں نمبر آٹھ داسم گھروں میں مقرر ہے اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر نہ سلام کرے اور نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھے تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے حتیہ کے طلاق یا خلا یا مار پیٹ تک نظر پہنچ جاتی ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں کے اندر یہ معمول ہے اور اگر ہم سوچیں تو واقعی ہم گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل نہیں ہوتے تو جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں اور جو مدری چینل پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ بھی نیت کرے کہ ان اب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں گے <تصفح> نوے شیطان کا نام ہے ولحان وضو نماز اور دیگر عبادات میں وسفت سے ڈالنے کے لیے مقرر ہے الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک داعت اسلامی کے مکہ مکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت تو بر میں ساری رات گزارنے کی مدنی جائے ہر اسکامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیے اس میں ضرور شرکت کیجیے اور مدنی انعامات کا رسالا ان شاء اللہجل روزانہ ہم مدرسے میں پُر کیا کریں گے تو یہاں جو اسلامی بیٹھے میں یہ پُر کریں گے نا اللہ اور مدری چینل پر اس سلسلے کو ملاحظہ کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں الحمدللہ الحمد امیر سنت نے اسلامی بہنوں کے لیے بھی تریسٹھ مدری انعامات مرتب فرمائے تو وہ بھی اس مدری نام کے کارڈ کو حاصل کریں تو وہ بھی ضرور فکر مدینہ کیا کریں انشاءاللہ اب ان شاء اللہ آخر میں سورہ ملک کی تلاوت سماج کریں گے شیخ امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیہ صاحب اطار قادری رضوی دحمد برکات العالیہ نے ہمیں یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ روزانہ سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کی جائے یہ سورت انتیسویں پارے کی پہلی سورت ہے اس میں 30 آیتے ہیں صابہ اکرام علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مانیا منجیہ کہتے تھے یعنی عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت فرمائے کہ جو اسے روزانہ رات کو پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ شاء عذاب قبر سے محفوظ رہے گا آمداللہ آمداللہ آمداللہ سبارك, سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيش طديل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السرع الساوات صداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الفتور ثم ارجع البصر كواتين أمين ونقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا برصابه وجعلناها وجعل رجوا للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكف المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تبور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجا فألهم خضنتها ألم يأتوا النذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكسبنا وكنا أَسْلَى اللَّهُ مِنْ شَيْفٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيلٍ وَقَالُوا لَوْ لَنَا نَسْمَعُ وَنَرْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعتَرَفُوا بِذَنْ بِهِمْ فَصُحْطًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَضَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمَّ مَصْرَةٌ وَأَجِ وأسروا قولهما أبجهروا به إنه ودي بذات مدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فاشوك لمناسبها وكذوا من رسله وإليه النشور أأمنتم من في السماء فبكم الأرض فإنها هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نتيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نتيل أولم يروا إلى قير قوقهم ما يوصبهم إلا الرحبان إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي وجود لهم ينصركم من دون الرحمنين الكافرون إلا فيه أمن هذا أمن الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجو في عدو مني ونقور أفمن يمشي مكمبا على وجهه ونقول. أهدا أمن أم يمشي سرسيا على خلاط مستقيم قل هو الذي آشاكم وجعلنا نصفا والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل <تصفيق> إنما العلو عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه سلوة أسلئة وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه سوزكلنا فاسبع من هو في ظلاله المبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما اللہ مجھے یہ مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور اس سلسلے کا اختتام شیخ طریقت امیر علیہ سنت بنی دعوت اسلامی کی دعا سے کرتے ہیں کہ یہی ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید الانبیاء اب سلیم میرے کریم یار ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ آمین یا اللہ پڑھنے پڑھانے اور درس کی غلطیوں کو معاف فرما ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے اسلامی بھائی شامل ہوئے اور جو مدری چینل پر اس سلسلے کو ملازہ کر رہے ہیں مولادل استقامت کے ساتھ ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی توفیق عطا فرما جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں مساعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما امید امید عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے مولا کریم ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما سبز گنبد کی زیارت نصیق فرما میرے گنبد خضرہ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت اور جنت المقی میں مدر نصیق فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے سے عرب کہا کر دے پوری ارزو ہر بے قصور مجبور کی ان اللہ و ملائکته یصلون علی نبی یا ایھا الذين आमनوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم علی محمد و علی محمد بالعدد رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا سیدیا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یمایصفون و سلام علی المسلم الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا اله الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی وسلم